ایک مزیدار سی ننی سی پیاری سی کہانی جس کا عنوان ہے کی شرارت یہ آپ میں سے تو نہیں کسی کی کہانی سنیے کہانی آپ کے لیے لکھی ہے ابن بہروز نے یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مدثر پانچویں کلاس میں پڑھتا تھا اسے آج بھی اپنے بچپن کا یہ واقعہ نہیں بھولتا اسے یاد ہے ایک دن جب اس کی امی ناشتہ بنا رہی تھیں تو انہیں اچانک یاد آیا کہ گھر میں دودھ نہیں ہے انہوں نے مدثر کو آواز دی یہ لو سکہ اسے گم مت کر دینا دوڑ کر جاؤ اور اپنے ناشتے کے لیے دودھ لے آؤ مدثر نے اسکول جانا تھا اس لیے وہ جلدی گھر سے نکلا اور تیز تیز دوڑتا ہوا گوالے کو تلاش کرنے لگا گوالا دودھ بیچنے والے کو بولتے ہیں مدثر جلدی میں بھاگا چلا جا رہا تھا بھاگتے ہوئے وہ غلط سمت مڑ گیا یہ مڑنا اس کے لئے مصیبت کا باعث ہوا مڑ مڑتے ہی پانی کا ایک چھوٹا سا جوڑ بنا ہوا تھا مدسر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور لہرا کر مو کے بل پانی میں گر پڑا سکہ اس کے ہاتھ سے لڑکتا ہوا دور جا گرا مدسر جیسے ہی سکہ اٹھانے لگا تو اس کی نظر ایک کوے پر پڑی کوا اس سکے کے پاس بیٹھا ہوا تھا پلک چپکتے ہی کونگ لگائی کو پر کو پھڑ چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی مدسر حقیقت میں پریشان ہو گیا اب میں کیا کروں گا اس نے پریشانی کے عالم میں سوچا امی بہت سخت ناراض ہوں گی اور میں گیلا بھی ہو چکا ہوں اس نے اپنے گیلے کپڑوں کی طرف دیکھا مدثر بہت زیادہ ناخوش تھا گھر کے جانب جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ امی اس بات پر قتاً یقین نہیں کریں گی کہ اس کا سکہ کوے نے جڑا لیا ہے کیونکہ شاید ہی کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ اس کا سکہ کوئی شرارتی لے اڑا ہو اور ہوا بھی یہی جب اس نے امی کو سکے کے چوری ہونے کا واقعہ سنایا تو وہ سخت ناراض ہوئی انہیں محسوس ہوا کہ آج مدسر نے غلط بیانی سے کام لیا ہے پانی میں گرنے کی وجہ سے مدثر کے کپڑے بھیگ چکے تھے مدثر کے امی نے اس کو استری شدہ کپڑے دیے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد مدثر نے اپنے گیلے کپڑے سکھانے کے لیے تار پر ڈال دیے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے مدثر کو بغیر دودھ والی چائے کے ساتھ ناشتہ کرنا پڑا اچانک مدسر نے کھڑکی پر ٹک ٹک کی آواز سنی جب اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں وہی کوا اپنی چونچ میں سکّہ دبائے بیٹھا نظر آیا مجھے کبھی یقین نہیں آتا مدثر کی امی نے بھی جب کوے کی چونچ میں سکّہ دیکھا تو حیرت سے بولی اگر میں یہ سب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتی تو کبھی یقین نہیں کرتی مدثر کی امی اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑیں مدثر کوے کی طرف دیکھ کر مسکرایا کوے نے اپنی چونچ میں سکے کو مضبوطی کے ساتھ دبایا پروں کو ہوا کے دوش میں کھلا چھوڑ کر پُر سے اڑ گیا اڑتے اڑتے اس نے ایک نظر مدسر پر ڈالی مدثر کو یقین تھا کہ کوا بھی ہنس رہا ہے اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے ان ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے